بیٹے تو حادیف نہ سکھنی نہیں ہوا ماشاء اللہ آپ کی ذہانت کا اہا. یہ امام ابو حنیفا ہے اہا. اس ہاستے امام اعظم آپ کی مہارت تھی ایسے کئی آتوں میں نے چھوڑ دی پتا لگتا ہے امام کی ذہانت کی اہا. اور اس کی عمیت کی کہ جب قرآن پہ آتا ہے امام ابو عنیفا فرماتے ہیں قرآن سے مطلب یہ ہے کہ نجات اپنی ایمان سے ہوگا باپ کھائے گئے صدقات سکا تھا حدیث حساب سے قرآن ترنت نشنی ہے یہ مانا ہے اور پھر ان لوگوں کی تباہی سورت نجم میں رد کیا گیا مشکینی زمین اور مشیقینی سما پر جب رد کیا گیا تو سورت کمر میں تسلی ہے اور ان قوم کی تباہی کا ذکر جنہوں نے توحید انکار کیا ہے اور رسالت کی اس بات ہے سورج کمر میں مجرمین کے حالات کہ جنہوں نے شرک کی توڑ کی حالات اور سب سے پہلے اثبات نبوت کا اس طرح صاحب قریب آ گیا آپ آخری پیغمبر ہیں ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے قرآن میں ایک دلیل نہیں ہے کہنا خاتم النبی وخاتم النبی قرآن میں اکثر آئے اس بات کے کہ آپ خاتم النبیین تھے اگر ہم کہیں کہ پیغمبر کے بعد نبی آنے والا ہے تو پھر اقتربت شاہ کا مانا ہوا ترق تو اس کو کہتا ہے جس کے درمیان میں حائل نہ ہو آپ آئے اور آپ کے ساتھ متصل کامت آنے والا ہے کوئی اور پیغمبر نہیں ہے تو اگر آپ مطنبی کو بنائے مرزے کو پیغمبر بنائے تو پھر تو احتراب نہیں آیا